سورت العلی مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا اور آنے کی ترتیب کے اعتبار سے 87 نمبر ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 8 ہے اعلی کے معنی میں بلند و بالا اعلی رب العالمین کی صفت ہے اس کا ایک نام ہے سب سے بلند و بالا وہی ہے انیس آیتیں ہیں اور ایک رکو ہے بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا اپنے بلند و بالا رب کے نام کی پاکی بیان کرو الخلا قو وہ ذات جس نے پیدا کیا فصو پھر ٹھیک بنایا ہر چیز کو اس طرح بنایا جتنی اس کو ضرورت تھی والذی قدرا اور وہ ذات جس نے ہر چیز کو مقرر کیا روزی مقرر ہے سانس مقرر ہے جینا مرنا مقرر ہے فہدا پھر اس نے ہدایت عطا فرمائی ایک تو ہدایت دنیاوی چیزوں کی ہے کہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اسے بھوک لگتی ہے تو اسے رونا کس نے سکھایا اسے پیاس لگی ہے تو اسے رونا کس نے سکھایا وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے پھر جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے وہ عقل و شعور دیا کہ وہ اپنی ضروریات کو سمجھتا ہے اس کے علاوہ قرآن و حدیث کا نور بھی اسے دیا ہے کوئی ہدایت حاصل کرے والذی اخرج مرآ اور وہ ذات جس نے چارے کو پیدا کیا کہ جس چارے سے جانور توانہ ہوتے ہیں اور ان جانوروں کو تم کھاتے ہو فاجہ پھر اللہ تعالی نے اس چارے کو خشک کالا کر دیا جب یہ چارہ خراب ہو جاتا ہے تو خشک اور کالا ہو جاتا ہے بعض نے فرمایا کہ جانور چارہ کھاتا ہے اور چارہ کھانے کے بعد اس کا جو گوبر نکلتا ہے یہ گوبر سوکھ کر خشک اور کالا ہو جاتا ہے جسے بعض لوگ مختلف کاموں میں استعمال کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے جس چیز کو پیدا کیا اگر دیکھا جائے تو گھوم پھر کر بلا واسطہ یا بل واسطہ انسان کو اس کا فائدہ ہے لیکن پھر بھی انسان اگر اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو کتنی بڑی نادانی ہے یہ جو کچرا ہم پھینک دیتے ہیں ہم سمجھنے بیکار ہے لیکن کئی ممالک ایسے ہیں کہ کچروں سے بجلی بنائی جاتی ہے تو آپ سوچیں کہ وہ کچرا جو ہمارے لیے بیکار ہے وہ بجلی جیسی اہم چیز اس سے بنانے کی عقل کس نے عطا فرمائی سنو کا فلا تن سا عنقریب محبوب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے ایسا پڑھائیں گے کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں سبحان اللہ ہمارا تو دنیا میں کوئی استاد ہوگا ہم فخر سے کہتے ہیں فلانے مجھے قرآن پڑھایا قرآن کی تعلیم دی محبوب کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم آپ کو پڑھائیں گے ہم بڑے استاد اور بڑے ٹیچر کی اگر خدمات حاصل کر لیں یعنی ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف مل جائے تو ساری زندگی فخر کرتے ہیں کہ فنا کی خدمت میں رہ کر ہم نے علم حاصل کیا اور خالق کائنات جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھائے اور قرآن سکھائے علم سکھائے اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے علم کی کیا شان ہوگی ما شاء اللہ مگر وہی جو اللہ چاہے محب فرمات فلاں تنسا کے الفاظ تھے کیا بھولیں گے نہیں اللہ ماشا اللہ مگر وہی بھولیں گے جو اللہ چاہے گا تو تفصیل قاضم نے لکھا کہ سارا اختیار تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا کوئی حصہ بھولے نہیں انََََََََََ علمرا وما یقفا بے وہی ظاہری باتوں کو جانتا ہے بلند آوازوں کو جانتا ہے وما یقفہ اور پوشیدہ آوازوں کو جانتا ہے اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے یعنی مزید محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی اور آپ کے درجات میں مزید بلندی ہوگی فض بس آپ نصیحت کیجیے ان نفعاتے ذکر او اگر نصیحت نفع دے کوئی نصیحت قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے نصیحت کیجیے سید ان قریب وہ نصیحت حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے ویت اجن او اور جو سب سے بڑا بدبخت ہوگا وہ نصیحت سے دور بھاگے گا عمل نہیں کرے گا الدی یسلن نارل کب بدبخت وہ ہوگا جو بہت بڑی آگ میں جائے گا ثم لا تو فیح پھر اس آگ میں وہ مرے گا نہیں ولا یاحیا اور نہ جیے گا یعنی وہ جینا جس میں لطف ہے تو آگ میں نہ مرنا ہے نہ جینا ہے بلکہ عذاب اٹھانا ہے قد افلح من تذکہ بے شک کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا جس نے اپنی نگاہوں کو پاک کیا اپنی سوچوں کو پاک کیا اپنے دل کو پاک کیا اپنے ظاہر اور باطن کو پاک رکھا قد افلح من تذکہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اے مالک و مولا ہمیں بھی پاکیزگی نصیب فرما رک رسم رَبِّهِ ہی اور اپنے رب کے نام کو اس نے یاد کیا فصول پھر نماز پڑی نماز کا ذکر خصوصیت کے ساتھ ہے تو ذکر علاگی اور نماز دلوں کو پاک کرنے والی نعمتیں ہیں بل نہیں بلکہ تم پاک نہیں ہوتے تم اپنے دلوں کو گندا رکھتے ہو کیوں تو الحیات الدنیا دنیا تم دنیا کی زندگی کو فوقیت و ترجیح دیتے ہو دنیا کے لیے جیتے ہو دنیا کے لیے مرتے ہو واقی تو خیروں اب قو حالانکہ آخرت ہی سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے ان نہ لفظ سو اولا بے شک یہ ساری باتیں ضرور پہلے صحیفوں میں بھی لکھی ہیں یہ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر جنت اور جہنم کا ذکر پچھلی کتابوں صحیفوں میں ہے و السلام پر جو صحیف نازل کیے گئے ان میں بھی اور موسا علیہ السلام پر جو صحیف نازل ہوئے توریت کے نازل ہونے سے پہلے ان میں بھی یہ باتیں لکھی ہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ دلط سلام سلام سلام سلام السلام پڑھیں